فالإنسان الزر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه زره مر كأن لم يدعنا إلى زر مسته مسری نو یا مو سل مولا ملا ہر کسم دی ہندو تنا تاری اس مالک الملک رب العزت وخدہ لا شریف نائز ہے کہ جس نے اس کائنات کا ذرہ ایک ایک چیز انسان کی خدمت واسطے بنائی پران مجید اندر اس بات کا اعلان موجود ہے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے جو کچھ بنایا ہے سب تھوڑی خدمت واسطے بنایا واسطے بنایا کاش کہ یہ بات ساڑی سمجھ اندر آ جائے کہ سب کچھ کہ اللہ نے سارے راستے بنایا ہے کہ آخر سانو بھی کسی مقصد لی بنایا اور وہ او مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اِس اپنے رب دے شکر گزار بن جائیے اور او دے عبادت گزار ہو جائیے یہ سوا کوئی مقصد نہیں ساری تقریق دا ساری پیدائش دا سارے دنیا اندر بھیجے جان من شریف میں بڑے واضح الفاظ اندر ساڑی پیدائش اور تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن وَالْإِنسَ جن ہوں یا انسان ان پیدائش اور تخلیق کا مقصد میرے عبادت گزار کر جا میری بندگی کرنے واسطے ہر وقت یہ تیار رہے ماں ارید تن میں کدی بھی اپنی کسی مخلوق کا رزق یہاں دے ذمے نہیں لگایا کہ میری کلا مخلوق نو تسی رزق پہنچاؤ پہنچاؤن کھانا کھلاؤ وہی روزی کا بندوبست کرو ماں اری دو ان اری دو نہ میں کدی کچھ کھدا ہے کہ جڑا انہوں نے میرے واسطے تیار کر کرنا تو مخلوق دا رزق دے یہاں ہے نہ میرا رز میری روزی میرے خان پیان کا انتظام ان کی ذمہ داری ہے ذوال قبطین رازق اللہ دی ذات ہے رزق اللہ دینا ہے ظلم قبط اور او اس بات کی طاقت اور قدرت رکھ دے کہ اپنی ساری مخلوق نو کھلا سکے پلا سکے وہ مزاج کے مطابق او دی ضرورت کے مطابق اس روزی دے سکے اللہ ہوں اے طاقت اور قدرت آ انسان اس غلط فہمی اندر نہ رہے کہ شاید اللہ نے اپنی کسی مخلوق کی خدمت میرے کولو لینی ہے اگر میں نہ ہونا کہ وہ مخلوق آج آ ج او دی او مخلوق بھوکی مر جان دی وہ مخلوق کسے تکلیف اندر مبتلا ہو جان دی یہ غلط پہنی ہے نہیں باڈی پیدائش کا مقصد اور مدعا اللہ دی بندگی مگر انسان بڑا خود غرض واقع ہے یہ بھی قرآن اندر اللہ نے بیان کیا اس فرمایا انسانی فطرت اندر اے دی جبلت اندر، اے دی, اندر اے دی پیدائش اندر اے دی تخلیق اندر اے دی سمیر اندر لالچ رکھ لیتا ہے تما اور ہرس کٹ کٹ کے بھر دسی گئی لیکن اس لالچ دیا قسم مختلف ہیں وہ تما مختلف ن ہے کسی ن کسی چیز کا لالچ ہے کسی نو چیز کی حص ہے کسی نے کسی شہر کی تما ہے دو قسم دے لالچ اور دو قسم دے تمے بڑے مشہور ہیں عربی زبان کا ایک مقولہ ہے اس نان لا یش بیان دنیا اندر دو قسم دے آدمی ایسے ہیں جہے کبھی سیر نہیں ہوں جنہ کا کبھی پیٹ نہیں بھر لا دو قسم دے لوگ نہیں لگن لگ گئی او ہے اور محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم گرامی بھی یہ کہ ماں کی گود تو لے کے قبر دی دیگر پہنچنے تک علم حاصل کرتے رہنا علم کدی ختم نہیں ہو علم دا کوئی کنارا نہیں علم دی کوئی انتہا نہیں وفع کا کل علم عالم کوئی کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہوگا اللہ نے وہ تو بڑا عالم غورک رکھا اور سب تو بڑا عالم اللہ خود ہے جلد شان ہو و وہ امن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ قرآن مجید اندر اسی سلسلے اندر اللہ نے بیان کیتا ہے سورہ ایک اندر موسا علیہ السلام کو پوچھا اے موسا علیہ السلام تیرے تو اور بھی کوئی بڑا عالم ہے خیال کیتا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہاں صاحب کتاب پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر اللہ دے پیغمبر ہو سکتا ہے میرا تے ہر وقت اللہ تعلق قائم رہ کی تھی اللہ میرے تو بڑا عالم تے شاید ہو, اور کوئی ہو فرمایا اچھا یہ بات ہے آؤ ہوں ابھی ت علم دا دا امتحان لے اور اپنے ایک بندے تاریخ ملاقات کرا حکم دیتا کہ ایک مچھلی لے لو کھان دے قابل بنا لو ان فرائی کر لو انو لو ان کھان دے چلے جاؤ اور کنارے کنارے سمندر دے سفر جاری رکھو او مچھلی ایک موقع ایسا آئے گا ایک جگہ ایسی آئے گی کہ زندہ ہو کے کھا رہے ہوں ہو جڑی پتا کے اپنے نال رکھی ہوئی جی ٹھہرتے ہیں جدو بھوک لگتی ہے محسوس کرتے ہیں وہ تھوڑا جہ کھا لیں پر مایا خیال رکھنا اے مچھلی ہی زندہ ہو کے سمندر اندر چلی جائے گی اور جتوں گزرتی چلی جائے گی ایک رستہ بنتا چلا جائے گا بس اس رستے تو چلنا چلنے اگے جا کے سارے ایک بندے تھی ملاقات ہو اللہ شانی ہے دیکھو راہنما کس طرح مہیا کیتا ہے کہ مچھلی انہیں کھاؤ کوئی زندہ ہو کے رستہ دسے موسا علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق مچھلی لے لیے. انہوں قابل بنا لیا تو سے دور کہ انہوں نہ لے لیا جب بھوک لگ جی ضرورت محسوس کر دیں کر کے کھا تھوڑی سکھا چل دے گئے چل دے گئے تھکا کے ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے اس خیال نہیں کیتا کہ مچھلی سامان اندر موجود ہے یا نہیں کہ اگے چلے گئے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی اپنے ساتھی نیا کہ وہ مچھلی کتنے بھائی لیاؤ کھائیے ساماندر دیکھا کہ وہ موجود نہیں آئے گا. پریشان ہوئے سمندر کی طرف نظر پی تو ایک رستہ نظر آیا اور اللہ کے حکم دے مطابق وہ سارا کچھ ذہن اندر آ گئی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر اندر جائے گی اور ایک رستہ اندر چلا جائے گا کہ وہ تو یہ رستہ ہے جہاں سے اصل چلنا سی اور جانا وہ رستہ اختیار کر لیا وہ دیتے چلے گئے سمندر کے اندر جا کے اللہ نے اپنے ایک بندے ملاقات کرا دیتی تاریخ اندر اس بندے کا نام بھی لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن نہ قرآن اندر نام ہے نہ نا ہری سندر نام تاریخ اندر لوگ نے اس بندے کا نام حضرت خزر بیان کی بعض لوگ خواجہ فضر کے نام یاد کرتے اللہ نے اس بندے کا نام نہیں بیان کیا بابا جہاں عبد من عبادنا قرآن اندر صرف یہ فرمایا کہ سارے نیک بندیاں جو ایک چکا بندیا جس ویلے ملاقات ہوئی تعارف ہوا کہ میں اللہ کا پیغمبر موسا ہاں علیہ السلام انہوں نے اپنا تعارف کرایا دو ہوں ایک اچھا سفر شروع کر دیا ایک کشتی دور نظر آئی وہ اشارہ کیتا جس ویلے وہ کشتی قریب آ گئی دونوں اندر بہس گئے سفر جاری ہے کہ وہ جس بندے سمندر اندر اللہ نے ملاقات کرائی ہے انہیں دوران سفر ہی اس کشتی کچھ توڑنا شروع کر دیتا وہ کچھ وہ پیچ جو کچھ بھی ہے سی ان کھولنا شروع کر دیا حضرت موسا علیہ السلام گھبراہ ہے کہنے لگے عجیب آدمی ہے تو جس کشتی پہ بیٹھے ہیں انہوں ہی خراب کر رہے ہیں انہوں ہی قابل نہیں رہن دینا کہ یہ سفر جاری رکھ سکے ابھی سارے غرق ہو جاؤں گے یہ ٹوٹ جائے گی جی. انہوں نے کیا کہ خاموش رو تو یہ اندر بھی کوئی حکمت ہے کسی منزل سے جا کے اتر گئے اتر کے ہوں پیدل سفر شروع کر دیا کھان پین دی کوئی چیز دونوں کل موجود نہیں سامنے ایک بستی نظر آئی لگے کہ ایس بستی اندر چلنے آ شاید کوئی اللہ دا بندہ کھانا کھلا دے بستی اندر پہنچے خود بخود کھانا کھلانا تو درکنار جہا شخص ملتا ہے انہوں کہ سانو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے کھان پین دی کوئی چیز دو سانو کھانا کھلاؤ قرآن مجید کے الفاظ میں نے ساری بستی چزر گئے آدمی نے لیکن کسی نے بھی کھانا نہیں کھلایا کوئی بھی مہمانی کرنے واسطے تیار نہیں ہو سخت گسے اندر آ گیا کہ دیکھو کس قسم دے لوگ نے کہنے دے باوجود کھانا نہیں سان کلا جس ویسے بستی نکل لگے کہ اس اللہ کے بندے نے کیا موسا ذرا ٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ اے دیکھو نا یہ دیوار بڑی مسیدہ ہو گئی ہے گرن والی ہے ابھی یہ ٹھیک ہی کر دئیے یہ ہی نہ جائیں موسا علیہ السلام سیخ پا ہو گئے اس اسے اندر آ گئے کہ عجیب آدمی ہے تا منتھنے کے باوجود کسی نے کھلایا دکھنا نڈہار ہو رہے ہیں کہ ہوں یہاں دیواراں درست کریے انہوں نے کیا نہیں یہ نیچی کا کام ہے اچھا کام ہے یہ کر دے چلنا نال لگا لیا دیوار درست کر دے ذرا کو درخت ہوگی بڑھے تو چند بچے کھیل دے نظر آئے وہ اللہ کے بندے نے غور نل بچیاں دیکھا تو پھر ان بچے پکڑ کے قتل حضرت موسا علیہ السلام اسلم پیمانہ ہے سبر لبرہ ہو گیا ہے کہ یہ کر رہا ہے بندہ کبھی کشتی توڑن لگ ہے کبھی کسی دیوار درست کر لگ پیتا ہے بغیر مزدوری دے کھلایا نہیں اور ایک چھوٹے جے معصوم بچے نو پکڑ کے قتل کر دیتا ہے بلکہ یہ کہہ دل کے بغیر کسی قسور اور گنہ کو اس بچے نو قتل کر دے تساوے گا کیا؟ کہ چلو اگے چلنے من سال ہی اسلام اتنے رک گئے کہیں لگے کہ نہیں پہلو میں میم اے دس تو رہا ہے کہ ہے ترتی کیوں چوڑی پوڑی داغدار کیوں کیتا اے دیوار کیوں بنائی ہے ہے اس بچے نو کیوں قتل کیتا اللہ کے اس بندے نے بتیرا کیا کہ نہیں میرے نال نالی چلو سفر جاری رکھو مگر موسا علیہ السلام اسرار کر رہے ہیں کہ نہیں پہلے مینو یہ حکمت دسو اے کی کر رہے ہو یہ مجھے دسو آخر شرط اے تے ہوئی ہا فرا کو سبرا اگر انہوں چیزوں کی حکمت پوچھنی ہے کہ یہ میں کی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہا کہ وہ ایک شرط ہے کہ میں پھر اپنے نال نہیں رکھا گا تھا رستہ الگ ہو جائے گا میری منزل الگ ہو جائے گی ہا غا فرا کو و بئی نہیں کا نہیں لے جاؤں موسا علیہ السلام اے شرط قبول کر لے کہ چلو میں تو نال نہیں جانا تو میں نے دسو کہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہ سارا واقعہ تفصیل نوجود ہے یہ تلاوت فرمائی کہ جس ویل موسا علیہ السلام نے اے شرط قبول کر لی اللہ نے اے واقعہ بیان کیتا کہ تھی کہ میں تو نال نہیں جانتا آپ مسکرائے اور فرمایا رحم اللہ موسا اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلام سے اپنی رحمت فرما اگر وہ تھوڑا جہا صبر کر لیں تو اللہ پتہ نہیں کی عجائبات کرتا لیکن موسا صبر نہیں کرتا انہوں نے کیا ٹھیک ہے معاہدہ طے ہو گیا ہے کہ میں ہن کو ہنو اپنے نال نہیں رکھا گا آؤں ہوں میں تعین دس وہ کشتی جہی میں توڑی تھی کیتی تھی ایک ظالم بادشاہ نے اپنے کارندے چڑھے ہوئے نے انہوں نے حکم ہے کہ جہی کشتی اچھی ہوئے کچھ دیر تک وہ کم لیا جا سکتا ہوگی وہ کشتی بھی تو وہ ملاح بھی انہوں نے پکڑ کے میرے کو لے آؤ انہوں کو وہ بےکار لینا ہے انہوں نے مفت اندر کم لگا دیا تو جہی کشتی ٹوٹی فٹی ہوظاہر بےکار ہونے والی ہو نہیں پکڑتے نہیں لے جانے میں انہوں کا نقصان نہیں کیا میرے اللہ نے مینو یہ علم دیتا ہے جدے جی تحت میں اس کشتی تھوڑا جہا دالدار کر دیتا ہے تاکہ اس ظالم بادشاہ کو بسے رہنے اچھا کام کیا لیکن بظاہر عجیب کل او جی دیوار بنائی ہے افی. ایک آدمی اللہ دا بندہ نیک جس ویلے او دے چھوٹے چھوٹے دو بچے کچھ او دے وہ نقدی موجود سی او کہن لگا اللہ میرے محسوس ہو رہا ہے کہ ہن ان قریب میں تیرے کول پہنچ والا تین بلان والا ہے میری کچھ نقدی ہے میرے پاس میرے بچے پچھے چھوٹے چھوٹے نے اے اے حفاظت نہیں کر سکنگے انو سنبھال نہیں سکنگے میں ایس دیوار کے تھلے یہاں کی اے امانت رکھن لگا اللہ جس ویل اے بالغ ہو جان یہ سنبھالن کے قابل ہو جان پھر تو کوئی ایسا سبب پیدا کر دی کہ انہوں مل جائے وہ نقدی انہیں تھلے رکھی ہوئی تھی دیوار دے لیکن دیوار گرن والی ہو گئی بچے اجے چھوٹے نے دیوار نسمار ہونے والی ہے گرن والی ہے وہ دیوار اس واسطے درست کی وہ پیسے انہوں نے وہ نقدی وہ محفوظ ہے بھی نیکی دا کم بھی یہ رہی کا کام یہ تین بچیا مال دی حفاظت جتوں تک او چھوٹے بچے دے قتل کرنے کا تعلق ہے میرے اللہ نے مجھے علم دیتا ہے اس بچے نے بڑی ہو کے اپنے ماں باپ کی بدنامی کا باعث بننا ہے یہ باپ بڑے نیک نے سہلے نے مستقبل نے لیکن ان نے ایسے کم کرنے نے کہ ماں باپ کی رسوائی اور انہوں کی بدنامی کا سبب بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میم علم بھی دتا ہے اور حکم بھی دتا ہے کہ اس بچے کو ختم کر دیتا جائے گا کہ یہ ماں باپ کی اور انہوں کی بدنامی کا کوئی سبب نہ بن سکے یہ تین اور وعدے کے مطابق خا فرا کو کہ اللہ لا شریک سارے عالم تو بڑا عالم ہے علم کی کوئی انتہا نہیں انسانہ اندر بھی علم ایک دوسرے تو بڑھ کے ہے کوئی شخص دعوی نہیں کر سکتا پیغمبر کا دعویٰ اللہ کو نسند نہیں آیا تو آم آدمی کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا حال ہے علم دی لگن لگ گئی اسنا یش نے دو آدمی کبھی شیر نہیں ہوں وہ کبھی رجدے نہیں طالب علم علم دی لگن والا وطالب و تالب مال پہ دوسرا فرمایا جنوں مال دی ہبس لگ گئی ہے قیامت تک وہ ہبس نہیں پوری ہو سکتی ایک حدیث الفاظ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے گی اور تو پہلو اے نہیں دیکھ لو بہ آدمی سے وہ لمار کرے تے کچھ جواز بنتا ہے کہ یہ کچھ نہیں یہ پوریا نہیں ہوں ہوں تو ابھی یہ تماشا دیکھ رہے ہاں کہ جڑے بزاہے رجے پجے نے وہ مخیاں بھی زیادہ لچ مار کے اترے ہوئے اندر ہوس ہر دن جڑا چڑھتا ہے پہلے نالوں زیادہ تیز ہو جاندی ہے پہلے نالوں زیادہ اضافہ ہو ہے اور پہلے نالوں زیادہ بڑھ جائے لگے ہوئے وہ کبھی بھی سیف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں ہوس مال بھی لگ گئی وہ لا شادی اور اللہ نے ساری کمزوریاں قرآن اندر بیان کر کردی ہوئے یہ دسے فرمایا کہ انسان مال ندید محبت ہے اور ابھی دیکھنے ہاں آئے دن اس قسم کے واقعات رو نما ہوں ردے نے کہ مال کی خاطر جان دے دینا مر جانا قبول کر لینا مال نہیں چڑنا وہ شدید محبت مال کی جان چلی گئی ہے مال نہیں د رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ نے ایک لالچ لگایا میں ارد کی تھی نا؟ کہ لالچ ہر انسان کی جبلت اندر رکھ دیتا گیا ساڑی فطرت لالچ موجود ہے آپ بھی اللہ نے ایک لالچ لگایا ہوا کہ اور قرآن اندر لفظ ہریش نال گیان کیا ہرش لالچ فرمایا کہ بڑا ہی حریص پیغمبر دتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ تو آخری اندر فرمایا لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ کہ گنا تھی کر دلہ دیا نا ہو کردو دکھ انہوں پہنچ رہا ہو سجا ملے اللہ کے ہاں ایک ہی جواب دین ماں اقوام اللہ دے احکام دی خلاف وردی دیخ دیخ کے احکام کی خلاف ورزی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این گم زدہ ہو جی گمگین ہو جاندے آپ کے دل سے ایسا اثر ہوں گا سوچ سوچ کے کہ ان جہنم اندر جان گے انہوں نے پھینکیا جائے گا انہوں آزاد ہوگا یہاں تزاق آپ بہت دکھ پہنچتا سی لوگ نا فرمانیاں اللہ کی نا فرمانی جس ویسے کر ایسا پیغمبر ہے مہربان اور مشفق ہے کہ گنا کر دے ہو، تے دکھ ہو رہا فرمایا حریص علیکم بڑی والا پیغمبر ہے بڑا لالچی پیغمبر دتا ہے صلی اللہ گر نہ جانا دوڑ لگائی ہوئی ہے پیچھے لے آ رہا کے پچھے سی محمد الرسول اللہ, اللہ کہ جن اللہ کے بندے جہنم تو بچ سکتے بچا لے جان یہ ہرس جیتی ہوئی اللہ سڈیا کمزوریاں اللہ نے قرآن اندر بیان کی کہ بندہ بڑا لالچی ہے بڑا ہریف ہے بڑا خود گرد ہے وکانل انسان کتور آ بہت خود گرد ہے انسان یہ جڑیاں کمزوریاں سڈیا اللہ نے بیان کی یہاں ان تے قابو پا دوسرا نام ہے ایمان کہ ان کمزوریاں تے انسان قابو پا لے اور قابو اللہ بیدی کی ہی توفیق نہ پا سکتا ہے اب خود نہیں ایسا ہو مطلب یہ ہے لا قولا. اللہ کی نافرمانی تو بچن کی مینو طاقت نہیں میں اللہ کی نافرمانی تو بچ نہیں سکتا کیونکہ میں تو کمزور ہاں لالچی ہاں میرے اندر تما موجود ہے میرے اندر حص موجود ہے میرے اندر ڈر اور خوف موجود ہے لا حول میں اللہ کی نافرمانی تو بچ نہیں سکتا ولا قوتہ کہ میں اللہ کی فرما برداری کر نہیں سکتا الا بالله تک میرا اللہ میں توفیق نہ دے توفیق دیندا ہے کہ میں اس کی نافرمانی سے بچ جاننا توفیق دیندا ہے کہ میں اس کی رضا مندی اور خوشی کا کوئی کم کر لینا اللہ کی دی دیتی ہوئی توفیق کے تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کمزوریاں سے اللہ کی توفیق قابو دا نام ہے ایمان جننا کوئی زیادہ قابو پانا چلا جانا ہے ان ہی دا ایمان مضبوط ہوتا چلا جانا انا ہی وہان بہتر ہوتا چلا جان دا ایمان خوبصورت ہوں چلا جان ایمان, ایمان کوئی ٹھوس چیز نہیں کہ ایک دفعہ حاصل کر لے ایک دفعہ مل گئی تو بسر ہوں کوئی تبدیلی نہیں آ اندر کوئی کمی بیشی نہیں آتی ایمان موت تک کٹا بھی رہتا ہے کہ بھی قرآن شاہد اور گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ جس ویسے کوئی مومن کوئی ایماندار بندہ اللہ کی جی کوئی نافرمانی نا فرمانی کوئی کبیرہ گناہ کر لگتا ہے مثلا چوری کرن لگ ہے. مسلمان کو چوری ہو جی کیونکہ اندر لالچ موجود ہے فرمایا کبیرہ گناہ کوئی کر و جو منہ ایمانیا ایمان نکل کے ایک پاس کھڑا ہو جانا ہے جس ویل یہ گناہ کر لینا ہے تو فارغ ہو جاندائے. اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے او کمی آ, آ جاندی ایمان کھٹ جان اس سے طرح ایک ایماندار جس ویل اللہ دی فرما برداری کا کوئی کام کرتا ہے اور قرآن اندر سے یہ مثال دیکھی فرمایات الی ہم آیات ہُوا ایمانا خصوصی طور پہ جس میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاندہ ہے میرے بندیاں ایماندارت ہو جس ویل میرے قرآن دیا آیت انہوں نے سامنے پڑھیا جانا نے انہوں نے قرآن دی تلاوت سنائی جاندی ہے تے دا ایمان بڑتا چلا وہی رونق اگیو زیادہ آتی چلی کاس کے سامنے قرآن بھی قرآن ہیں الفاظ ایسے جگہ چلے یہ ایسا کلام ہے کہ دل دی گہرائی تک اتر جانا ہے سمجھ نہ آن کے باوجود جی سمجھ آ رہی کی کیفیت ہونی چاہیے آ بھائی کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین او کیونکہ انہیں دی ماتری زبان کی عربی او سمجھ دے سنے نو قسم کھا کے بیان کر دینے سے حابہ کہ اللہ دی قسم جسے لئے قرآن پڑھا جا رہا ہوں محمد الرسول اللہ, اللہ میرے حبیظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑی کتاب قرآن فرقان یہ جہاں اِسی اتار رہے ہیں نا قرآن تو نازل کر رہے ہیں نا ات لو ما یہ کا مینل کتاب یہ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے ساتھی سنایا کرو انہوں نے سامنے یہ چلاوت فرمایا کرو قرآن پڑھ کے سناؤ انہوں اج کندے اختیار کیتے جا رہے ہیں کہ قرآن کسے کے کن تک نہ پہنچ کوئی قرآن سن نہ لو حکم دیتا اتلو ماں نل کتاب کہ یہ کتاب انہوں نے پڑھ پڑھ کے سنایا کرو یہ تلاوت دے سامنے فرمایا کرو چنا چاہ قرآن سنن تو بعد اللہ دی قسم کھا کے بیان کرتے کہ اس طرح محسوس ہو رہا سی جس طرح جنت بھی اپنی اکی نل سامنے دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں ایک یہاں ہی ایماند اضافہ ہوا ہے منیا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندیاں جنت تیار کروائی ہوئی ہے جتے اندر نعمتہ موجود نے اور ابھی نعمتہ نے کدی ختم نہیں ہونی اندر نے کمی نہیں ہونی اور سب تو بڑی نعمت اللہ نے اتنے اے عطا کرنی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندیاں نو فرما گے کہ کوئی ہور ہواش کوئی تو اڈی ہور ہو کوئی تمنا کوئی ہور چیز ہوگو کیونکہ وعدہ کیا ہوا کہ جو کچھ منگو گے جو کچھ چاہو گے وہی وہ مل جائے اللہ کرے کہ ان بندیاں اندر شامل کر لے جائیے جنہوں اللہ پرمارے گے کہ کوئی ہوس کوئی ہور آرزو, کوئی ہور چیز تسی دے ہو چیز چاہ تھی چاہتے ہونی خوش بختی ہے دنیا اندر کوئی کھانا پیندا شخص کوئی صاحب اقتدار کوئی صاحب اختیار اپنے کسی دوست کہہ دے کہ یار تو تش منگتا ہی نہیں کچھ اور منگ, کوئی اور کوئی چیز ہوگئی ہودی کنی خوشی ہو جڑا کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج ہے وہ سارا خارشاں پوریاں نہیں کر سکتا وہ کسی دیا سارا ضرورتیں پوری کرنے کے قابل نہیں لیکن این گئی آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میرے دوست نے کیا یار ہور کچھ ہوگ کوئی ہور چیز جنوں او قادر مطلق کہے کہ کوئی ہور خواہش کوئی ہور ضرورت کوئی ہو چیز کوئی تیری ہور آرزو، کوئی تیری تمنا اللہ! اور حال یہ ہوئے گا کہ اس آرزو اور تمنا دے زبان تک پہنچن تو پہلے پہلے الفاظ دی شکل اختیار کرن تو پہلے پہلے اللہ پوری کر کے دکھا دے اجے دل اندر ایک خیال پیدا ہو رہا گا وہ خیال الفاظ بن کے زبان سے نہیں آیا گا وہی دی مثال دیتی محمد الرسول اللہ فرمایا کسی جنتی دے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوئے گی کہ میں فلاں پل کھاوا یہ خواہش دل اندر پیدا ہو رہی ہو پل نل لگے ہوئے درخت کو تہنیاں پریاں ہوئی اور چکیا ہوئی اس پل درخت سامنے آ جانگے گے اپنی ٹہنیاں چکا دیں گے اور بچو آواز آئے گی کلیا یا عبداللہ اے اللہ کے بندے میں حاضر ہوں لے تو تال انج کیا نہیں ہوئے گا دل اندر ایک خیال پیدا ہوا کلیا یا عبداللہ سائنس کا محتاج نہیں ساڈا جی کہ سائنس نہ اِسے ثابت کریے سائنس نالی تائید کریے لیکن ایسی ایسی ایجادات دنیا اندر موجود ہیں اور نت نیا ایجادہ آ رہی ہے نہیں کہ جنہ نے دیکھ کے ان باتوں سے یقین کرنا اور ایمان لیا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان دامنے درسل خبر کل سنی ہوئی تے دیکھی ہوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی دیکھ لینا ہے مزید اطمینان ہو جاتے اللہ سے اپنے مزید اطمینان اللہ کی واردہ اندر عرض کیتی کہ یا اللہ اے چیز دکھا یا اللہ اے دکھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے قرآن مزید تیسرے پارے ارض کی ربے رب رہے نہیں کہیں ست نوتا یا اللہ مینو دکھا سہی کہ تردیا کس طرح زندہ کر چیز کرنا کس طرح کرنا نہیں دکھا فرمایا میں ابراہیم تیرا ایمان نہیں تینوں اے یقین نہیں کہ میں مردے زندہ کر لیں جواب دیتا بلا ایمان تے میرا ہے یقین تو مینو ہے کوئی شک نہیں مینو نقل لیکن اپنی اکیلا جب دیکھ لا کہ مینو ہواس ہوئے گا میرا ایمان اور پختا ہو جائے گا چار مختلف قسم کے پرندے پکڑ فصل ہوں نہ کچھ دیر اپنے کون رکھ تاکہ او مانوس ہو جان اور جانور پال لینا مخصوص ایک نام رکھتا ہے نام نو سمجھتا ہے مالک جس ویل آواز دینا توڑتا ہوا پہنچ فرمایا چار مسلف پرندے لے کے انہوں ذرا اپنے کو مانوس ہو جان انہوں نے نام رکھ لے جس ویلے پا رہے تیرے تیر آ جان تی اس تو بعد انہوں نے ذبح کر زباں کر کے انہوں کا گوشت آپس ملا دے کیما کر دے اور ملا دے گوشت آپسن پھر چار مختلف پہاڑا دے اس چار حصے کر کے رکھ دے چ پرند آ مانوس سن جہ نام تے وی آدے سن, سن, سن سمت او ہنا پھر انہوں نے نام لے کے پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے اس حکم دے مطابق جس جی عمل کیتا چون کا کیما بنا کے چار مختلف پہاڑا رکھ دیتا درمیان اندر ہو کے انہوں آواز دیتی اللہ نے فرمایا یا, یا دیکھے گا وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آؤ گے آواز دیتی یہ دیکھ رہے نے کوئی بوٹی ادھر اڑ کے ادھر جا رہی ہے کوئی ادرو ادھر آ رہی ہے کوئی ادھر ادھر جا رہی ہے جس ویسے گوشت الگ, الگ الگ ہو گیا چون کا زندہ ہو کے ابراہیم کے سامنے آ بات کی سی لئی خبر و کل سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی آدمی جس وی آخی نال دیکھ لینا یقین اور ایمان ہور بڑھ جا رہا ہو جاتا ہے میں عرض کرنے لگا تھا کہ اسلام دی محتاج نہیں لیکن اللہ نے حجت سارا ہجتوں سڈے پوریا کر ہیں تاکہ قیامت دے دن سا کوئی بہانہ باقی نہ رہ کوئی عذر اسی پیش نہ کر سکیے کہ مینو تو پتہ ہی نہ چلیا مینا یہ تے چل سکتے نہیں. اللہ دے سامنے کوئی عذر ایسا نہیں چل کوئی بہانہ کم نہیں ہے دل اندر ساہس پیدا ہوئی ہے کہ اللہ نے او زبان تک پہنچنے تو پہلے, پہلے پہلے پوری کر دی سائنس کی ایک معمولی جی جت سامنے رکھ کے کہ اندازہ کر لو کہ انسان اللہ نے دماغ دیتا ہے انہیں یہ کچھ بنایا ہے کہ اللہ نے کی کچھ بنایا ہوا ایسے دروازے موجود نے کہ تھی انہوں دے سامنے جاؤ کوئی اشارہ نہیں کوئی سوئچ آن نہیں کر دے کوئی آواز نہیں دیں دروازے دے سامنے جاؤ دروازہ کھل گیا دروازے چ گزر جاؤ دروازہ خود بخود بند ہو گیا سامنے جا کے پھر پیچھے ہٹ جاؤ وہ کھلا ہوا دروازہ اپنے آپ بند ہو جائے انسان اگر اے کچھ بنا سکتا ہے اللہ نے انوں اے اقل دیتی ہوئی ہے کہ جن نے انسان نو بنایا ہے او دا نظام کتنا کامل اور مکمل ہو کہ حاضر کی بیان کر دے رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ جدوں اللہ دے رسول دے سامنے بیٹھے ہوندے صلی اللہ علیہ آپ دی مجلس اندر موجود ہوندے اپ کولو اللہ دا قران سن رہے ہوندے اللہ کی قسم اس طرح محسوس ہوندا سی جتنا اکی نال جنت بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہنم بھی دیکھ یہ ایمان دی کیفیت ہے یہ ایمان دے مختلف مراحل اور مدارج ہیں یہ بڑھ بھی ریا ہے دی اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے اور دی اندر کمی سے نقص بھی واقع ہوتا ہے او دی نافرمانی کر ہے او فرمانی کرکام دی خلاف ورزی تو رک تب ہی سکتا ہے انسان او دی وہ تب ہی کر سکتا ہے انسان جے او توفیق دے تے توفیق کون ملتی ہے جہاں توفیق منگا ہے یا اللہ نے قرآن بڑیاں بیان کیتیا لالچ ایک بہت بڑی کمزوری ہے انسان دے خود غرضی بہت بڑی کمزوری ہے کتو رات فرمایا انسان بڑا ہی خود گرد لا کے ہوا حتہ کے بعد اوقات یہ خود گردی باپ دے ہاتھوں بیٹے نو قتل کروا دے کدی بیٹے دے ہاتھوں باپ دا قتل ہو جانا ہے کدی پائی پائی نو قتل کر ہے اس قسم دثال تاریخ پری پی نہ صرف یہ کہ جاہلیت دے دور اندر ایسا ہوں رہا ہوئے جنو اج اسی بڑا مہذب متمدن اور بڑا روشن سے تعلیم یافتہ دور سمجھنے اب شاید اس قسم کے جرائم پہلے نالوں زیادہ ہوا ہے کیونکہ مادیت نے ایسا انسانوں کے ذہن سے اثر پا دیتا ہے ایسا دسا کر کے رکھ دیتا ہے کہ کوئی چیز ہوں نظر ہی نہیں آتی سوائے روپے پیسے دے سوائے مال و دولت پوری قوم نظر نہیں آ ایک فرق سے کتنے رہ گیا پوری قوم نظر نہیں آتی اس مادیت کی لانت نے ایسا اندھا کر کے رکھ دیا کمزوریاں ایک کمزوری یہ دسی فرمایا بیماری او او اندر مبتلا ہو گیا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی کسی دشمن کا ڈر اور خوف ذہن اندر بیٹھ گیا کوئی تکلیف جسمانی مالی کسی طرح کی بھی انسان فرمایا جس ونسان پہنچتی ہے الفاظ فرمایا دہان سانو پکار ہے دین حالتاں اور تین کیفیت اور چوتھی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں بندے دی فرمایا ہی۔ لے بھی سان ہائے اللہ،, ہائے اللہ کر رہی جی ہو سکتا ہے لےٹیا بیٹھا اور کڑا یہ تین حالت نے انسان دان جم دے ہی او کا او کا جدو تکلیف پہنچ دیئے پریشانی لاحق ہوں بیمار ہے کوئی ہوب اندر مبتلا ہوں پھر سان کھڑا بیٹھا لے قشفنا پکار رہ جس ویسی وہ تکلیف دور کر دینا بیمار ہے بیماری تو شفا دینا بک نال بل بلا تے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینی آ دور کہ خوف نہ امن نل بدل ویل ابھی یہ تکلیف دور کر دینی ہاں وہ کیفیت بدل دینا رویہ کی ہوں مر کا اللہ ساری زمین اس طرح چلتا ہے اس طرح گزرتا ہے کہ جس طرح کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور کبھی یہ کوئی واسطہ نہیں پیا یہ سامانیا نہیں تھی کوئی کم کیتا نہیں پھر توں کو میں کو؟ حدیث اندر تین شخصوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک ایسا شخص جاڑا ہاتھوں سے زخم او دے پیروں تے زخم خون رشتہ مکھیاں مکھیاںن بنایا رہدیار سن کوڑا ہر شخص نو اپنے تو دور ہی رکھن دی کوشش کرتا سی نفرت کردے سن دوسرا آدمی ایسا سی جی سارے جسم سے برف جنوں فلبیری کہنے ہاں وہ سن جسم دی رنگت جہی ہے کتوں کسی طرح دی کتوں کسی طرح کی لوگ او دے تو بھی دور رہن دے سن کہ اے دے جراثیم کتنے ساڈے کو آ جان اب اسے بیماری اندر مبتلا نہ ہو جائے یہ ایک گندا دن ہے نا کوئی بیماری کسی تو کسی نو نہیں لگتی جدوں لگتی ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں جنوں لگ دیے جدوں لگ دیے اللہ کے حکمر تیسرا شخص نابینا سی وہ اکی نہیں سن گنڈا پکڑ کے بچارا رستا لگن تو بھی محتاج حدیث اندر تنہ دا اے واقعہ بیان ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے دی آزمائش کرنا چاہی دا امتحان لینا چاہیے او گوڑا سارے زخم درست ہو گئے بالکل صحت مند ہو گیا اس طرح صحت مند ہویا جس طرح کدی وہ تکلیف ہوئی او برس والا فلبیری والا جہاں سارا جسم داغدار اللہ نے او دا جسم صاف کر دیا بالکل نابینا جڑا کہ وہ اللہ نے نظر اور بیتی اکی درست کر دتی وہ بیماریاں بھی تین دور کر دیتی. دے دے نال انہوں نال نے مال و دولت نل بھی نواز دن امیر آدمی بنا دیتا کچھ دیر گزر دی گئی ایک وقت گزرن تو بعد انہوں کی آزمائش اللہ نے ایک فرشتے نے حکم دیتا کہ کل جا کہ اس سے طرح کا ہی بن کے تھوڑا ہو کے تیرے زخم سے خون رسریا ہوئے مکھیاں بن بنا رہی ہوں تو تی سامنے جا وہ فرشتہ آ گیا اسی قسم کی شکل اختیار کر کے جس طرح دی شکل وہ نہیں سی پہلے جس ویلے انہیں دوروں دیکھیا تو اپنے نوکرا ملازموں ملازم کو کہنے لگا کہ انہوں ات روک روک دے اتنا نے انہوں روک درشتے نے کیا اللہ دے بندے ایک وقت تیرے تھے بھی اس طرح بچ تو بھی بیمار تیری حالت بھی وہی تھی جی اج میری تی اللہ نے مہربانی کی اپنا فضل و ورم کیا تیری بیماری دور کر دیتی تینوں اللہ نے مال و دولت نل بھی نواز دیتا سے دیکھ میرے سے کوئی ترس کھا میرے سے کوئی رحم کر میری کوئی مدد کر میرے نال کر یہ گل جس ویل انہیں سنی تو غصے اندر آ گیا کہیں لگا میں باپ دادے تو ہی رہی سا ملک اندر بھی کئی ایسے رئیس ہیں نا جی باپ دے تو انگریزوں کے کتے نوا نوا کے رئیس بنے ہوئے انہیں کیا ابھی تو کئی پشتوں تو رہی سا تل کی کہ میں بیمار تھا میری جھوٹ بول رہی فرشتے نے دو قدم ہو کے کیا اچھا اگر میں جھوٹ بولیا ہے تو اللہ مینو سجا دے جی تھوٹ بول رہی ہے اللہ تری حالت کر دے جی پہ لوگ وہ دیکھدی دیکھدی مالو دولت ختم ہو گیا بیماری شروع ہو گئی وہ اسی طرح پوڑا ہو گیا جس طرح دا پہلے. پھر وہ گیا وہ او بہری اور برف دا جہاں مریض تھی وہ اس طرح دی شکل بنا کے انہیں بھی اس طرح ہی نفرت دا اظہار کیتا کہ یہ پیچھے ہی روک دیو میرے سامنے نہ آوے اگے نہ آوے اور اسے وہ او بھی اس طرح دی گل کی گل کیتی کہ تو بھی بیمار ہے بھی سویں تکلیف تھی اللہ نے تیرے تے مہربانی کی تھی، صحت دیتی مال و دولت ادا کیا دیکھ میں مریض ہاں بیمار ہاں میرے نالتا عام ہوں کر میں اپنا علاج کرانا چاہنا وہ بھی گسے اندر آ کے کہنے لگا تینوں کنے نے دسیا کہ میں بیمار تھا میں مریض تھا یہ بات بالکل غلط بھی وہی الفاظ ہے اچھا اگر میں غلط بیانی تو کم لے رہے ہیں تو اللہ میں نو سزا دے تے جے تو غلط بیانی تو کم لے رہے ہیں تو تو جھوٹ رہے ہیں تے اللہ تیری وہی حالت کر دے جڑی پہلے او دا بھی وہی حال ہو گئی تیسرے نمبر تے گہان نابینے کو نابینا بن کے ڈنڈا کھٹکاں دا کھٹکاں دا او قریب پہنچے اس شخص نے جڑا پہلے نابینا سی اپنی کرسی تو جتھے بیٹھا ہوا سی اپنی مسند تو اٹھیا اگے جا کے دو چار اس نابینے کا ہاتھ فیا حافظ صاحب آؤ میں تمہیں بٹھاوا لیا کے اپنی کرسی اور مسمت سے بٹھایا اور کہن لگا کہ ایک وقت میرے سے بھی اس طرح سے میری بھی نظر ٹھیک نہیں سی میرا بھی اکی نہیں سن میرے اللہ نے میرے سے رحمت کی میری نظر ٹھیک کر میری میرا اکی درست کر دی میرے کو اللہ نے میں مال و دولت نال نواب دتا دسو حافظ صاحب میں تاری کی کی خدمت وہ فرشتہ بولیا وہ کہن لگا زادک اللہ فی وا و کا اللہ تیرے مال اندر برکت کرے اللہ تیرے اہل و عیال اندر برکت کرے میں تیرے تو اڈی آزمائش واسطے آیا تھا تیرے دو ساتھی تے ناکام ہو گئی اللہ نے تین کامیاب ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ مینو کسی چیز کی ضرورت نہیں اے کہہ کے اس بندہ وہی اللہ نو محبوب اور پیارا ہے جہاں اپنی ساری حالتوں یاد رکھے جی چند ٹکے آ جان تو پھر کسے انسان نو انسان ہی نہ من دی عزت اور ادب اور احترام دل اندر موجود ہی نہ رہے مخلوق رئی رہی کنات جس ویلے دولت آ جاتی ہے تو ایسے ایسے بد مست اور بد حواس لوگ موجود نے دنیا اندر جنہ دے دل اندر اللہ کا ادب اور احترام بھی نہیں ہے اللہ فرمان دلے وَمَا قدر اللہ حق قدرے ہی ایسے ایسے بد بخت دنیا اندر ہو گزرے نے اور موجود نے اور جنہوں نے اللہ کا ہی حق نہیں نے اللہ دی ذات اور ہستی او جڑی ہے ہی نہیں پہچانے ان لوگ نے کیا کارون نوگا نے کیا دیکھ اللہ نے تیرے کنیاں مہربانی کیت کنے خزانے کنا مال اللہ نے تینوں دیکھتا تو بھی اللہ کے غریب بندیاں تے خرچ کریا کر نیکی کریا کر تے وہ کہن لگا اللہ نے ہے اے تے سارا کچھ میں محنت مل کمایا یہ تے میری عقل کا نتیجہ ہے یہ تے میری سوچ اور میرے دماغ دی ساری پیداوار ہے اللہ نے مینو کی دیکھتا ہے اے تے میں خود کمایا یہ تو بد بختی اور بدمسیبی کسی کی ہو, ہو سکتی اج کوئی صاحب اختیار کوئی صاحب اقتدار اے سمجھے کہ اے اقتدار سے میں میری جاگیر دی وجہ ملے ہے میرے باپ دادے دی وجہ سے ملے آئے اللہ کا یہ حق اللہ دا کا اختیار ہے کہ او دے وہ بد نصیب دنیا کے اللہ وہ بندہ اچھا لگتا ہے جن اپنی ساری حالت یاد رہ خود اپنے رب دے سامنے کرے کہ اللہ میری ایک وقت ایسا سی کہ اے حالت تھی میں اس قابل نہیں تو میری حالت بدل دیتی اے تیری مہربانی اور میں لائق نہیں سا. میرے تیرے کرم کی تا. ایسے بندے در اللہ اور اضافہ کر دیں جے بندہ اپنی حالت نو پول جائے اور اے سمجھے کہ میں ہمیشہ تو اسی طرح ہی چلا آ رہی ہوں اور ہمیشہ تک اسی طرح ہی رہنا ہے پھر دیکھ دن گینے ہوئے ہوں انتظار کرنا چاہیے قرآن اندر اللہ پرمان فتح رب ہتا یا اللہ ہوگے پھر انتظار کرو کہ اللہ دا عذاب صبح آ گئے کہ شام ہوا اللہ سانو اپنے ایسے بندے بنا دے کہ جنہوں ساری اپنی حالت یاد رہی موجود رہے جہے اپنے رب کے سامنے جکتے رہے اپنے رب دیا نیئنتوں کا شکر کرتے رہن اپنے رب دی عبادت کرتے رہیں کیونکہ ساری زندگی اور پیدائش کا مقصد ہی اللہ نے اے رکھا ہے کہ اِسے بندے بن کے رہیے اللہ سان اپنے بندے بنا وآخر ان واہ رب اللہ ایک دعا فرمائی ہے اللہ کی بارگاہ اندر فرمایا اللہم من والے من یا بے ہر فخ بے ہیم وَمَنْ والے مِنْ عَمْرِ اُمَّتِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَشْقُقْ عَلَيْهِ اَوْ كَمَا صَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ <وسلم> فرمایا اے اللہ جس شخص نو توں میری امت اندر حاکم بناویں میری امت دے معاملات دا او نگران بنیں او صاحب اقتدار اور صاحب اختیار بنیں من والے یا من امرے امت شہی آ اللہ جدے اختیار اندر میری امت کا کوئی معاملہ ہوافا کا بھی ہم پھر او میری امت نل نرمی بنتے او میری امت دا ہمدرد بن جائے میری امت نال خیر خواہی کرے فر سکتے ہی اللہ تو او دا ہمدرد بن جا اللہ تو او دے نرمی فرما اللہ مہربانی فرما امر امت شہ جا میری امت اندر حاکم بنے جہے اختیار اور جہد اقتدار اندر میری امت دے معاملات ہوں فشکا علیہم تے پھر او میری امت نو تنگ کرے او میری امت میں مصیبت نازل کرے او میری امت نو پریشان کرے ہے اللہ تو تعلی مشکلہ پیدا کریں اللہ تو ناز کا بند کر دے اللہ تو تا ستیاش کر دے یہ دعا ہے محمد ال رسول اللہ اللہ جہاں میری امت دا ہمدرد تو ہمدرد بن جا جا میری امت کا بدخا بن جا اس دعا تے آمین کہنے ہوں کہ اللہ ایسے طرح ہی ہونا چاہیے جہاں تیری امت کا ہمدرد ہومدردی ہم فرما تہنمائی فرما تا ساتھ دے تدد فرما تو جا امت نظر کسی طرح بھی تنگ کرنا چاہے اللہ او دے تنگ کرن تو پہلے تو تنگ کر دے تو او دا کا بند کر دے لیکن یہ سنوں کچھ اپنے گیڑے باندر بھی جانچنا پے کہ کیا ابھی اس قابل ہاں کہ پیغمبر دی امت کہلا سکی سل کو آپ نے اپنی امت واسطے یاد رکھو تو رسول اعلان فرمایا ہے رسول اللہ نے میم سارے کا رسول بنا کے بھیجا ہے ادو تو لے کے قیامت تک واسطے آپ سارا دبی سارے, نبی، سارے رسول اور لیکن امت عجاب کہ انہوں نے آپ کی آواز سے لبیت کیا ہے کہ واقعی تھی اللہ کے رسول ہو اس بات نسلیم کرنی جا کر کہو گے وہ کروں گے جہاں تو منع کرو گے وہ دے تو رک جاؤں گے جی سا گرے اندر چانکنا اپنا محاسبہ کرنا اس نتیجے پہنچتا ہے کہ اسی واقعی تیار ہاں جو حکم ملے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی ابھی تے عمل کرن کرنے تیار ہاں جہی تو منع کیتا گیا ہوئے ابھی تو رک جان لی تیار ہاں پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اے دعا رائے گا نہیں جائے گی کہ اللہ جہاں میری امت دا ہمدرد تو ہمدرد بن جا جا میری امت کا بدخا ہو ستیاس کر دے پھر اے دعا نہیں جائے گی اس قابل نہ ہوئیے کہ امت اندر شامل کیتے جائیے تے پھر اس دعا دا کوئی نتیجہ نہیں دیں گے اللہ سان تویق دے کہ اِسے اپنے اپنے گرے اندر ان چانکیے اور کسے نتیجے پہنچیے بیمار کافی درخواستیں نے جمعے کا خطبہ شروع ہوں تو پہلے تک ٹیلی فون زبانی کئی ایسے پیغام ملے نے نماز کو بعد خلوص دل دعا کرو اللہ جمی مسلمانے پریشان حال مسلمانانیاں اللہ پریشانیاں دور کرے ایک سوال کسے دوست نے پوچھا ہے کہ صدقے اور خیرات اندر کی فرق ہے یہ دو لفظ نے مختلف کوئی خاص فرق نہیں صرف یہ بات سمجھن والی ہے کہ بعض صدقے ضروری ہوں اور بعض صدقے نفلی ہوں ضروری صدقے تو مراد یہ ہے کہ جیڑا اللہ نے کسی واسطے واجب کر دیتا ہے فرض قرار دے دیتا ہے ضروری قرار دے دیتا ہے مثلا زکات بھی ایک صدقہ ہے پرانے مجید اندر اللہ نے زکات صدقے دے لفظ نل بھی بلایا اور بیان فرمایا ان نمت سادا کئی جگہ پہ زکاعتم اللہ نے صدقہ دیا صدقہ ضروری اور صدقہ نفلی ضروری ہو ہے جڑا اللہ نے فرض کر دیتا جنہی جی دی ادائے گی کیتے کی بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا تے نفلی صدقہ ہوئے کہ اللہ دی محبت دی خاطر آدمی گاہے بگاہے خود خرج کر در دے اپنی مردی میں صدقہ اور خیرات دولوں ہم مانی لفظیں تی ان آندر کوئی خاص فرق نہیں دینے ہیں کہ اللہ آندر صدقہ کرو جی. کوئی خیرات دیکھی جی. کا مقصد نیکی ہے. بس صدقہ ضروری یا واجب اور صدقہ نفلی ایک بنیادی ایک تھوڑا جہا فرق ہے یہ سمجھ لینا چاہیے زکات ضروری صدقہ ہے فرض اس طرح روزیا اندر صدقہ تلفتر ضروری صدقہ ہے اج دوران کسی کوئی को غلطی ہو جائے تو جانور دبا کرنا ضروری صدقہ ہے وہ خاص نام ہے دم یعنی اللہ خیرہ اندر ایک خون بہانا جانور دبا کرنا